إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلَنَا السَّدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغَسِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة مضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ألم للقرآن خلق الإنسان ألمه البيان محترم سامین بزرگاندین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یصور رحمان کی ابتدائی آیات پڑھی ہی گئی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک انسان اور یہ بیان اور وضاحت کرنے اور گفتگو کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے آج خطب اصل موضوع جو ہے وہ یہ کہ قرآن اور عربی زبان اور اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کو صورت رحمان کے ان ابتدائی آیات میں بیان کر دیا ہے عربی زبان اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری آسمانی کتاب قیامت تکانے والے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کتاب منتخب کی اس کتاب کے لیے عربی زبان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اس سے عربی زبان کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور ضرورت واضح ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے وہ کسی ایک قوم ایک قبیلے ایک علاقے کے لیے نہیں اور نہ تو کسی محدود زمانے کے لیے بلکہ آپ کی رسالہ کو نبوت کی دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ ہیں کہ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں اور دوسری خوبی آپ کی ہے جو ہے وہ یہ کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں وہ خاص خاص علاقے خاص خاص قوم اور خطے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی اور پیغمبر بنایا ہے وہ کسی خاص قوم خاص علاقے کے لیے یہ نہیں بلکہ پورے دنیا والوں کے لیے کلیا عہد رسول ماہر تم جمیا اے ابھی آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں ہم دنیا کے اے لوگوں تمام دنیا والوں کو اعلان کر دیں کہ ہم تم تمام لوگوں کے لیے رسولوں پیغمبر بن کر کے آئے ہیں اسی لیے رب العالمین نے جب آپ کی بےشت اور آپ کے نبوت اور رسالت لے کر کے آنے کا بڑا اہم مقصد بیان کیا تو نہ تو عرب کو نہ اعظم کو نہ کسی خطے اور علاقے کو مخاطب کیا بلکہ فرمایا وبا ارسل رحمت اللہ عالمین آپ کو پوری کائنات پوری دنیا والوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے قرآن بھی جب آپ لے کر کے آئے تو قرآن کسی ایک خطے اور علاقے کے لیے نہیں یہ قرآن بھی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تباہ و کل کرل پورا ندی ابولاالمی نے قرآن پاک کو یہاں چرتا طالب معایا تباہ تبارک کلوی نزل الفرقان علی دھی لی ندی را تو با برکت ہے ساتھ جس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل کیا کیوں لالمین تاکہ پورے جہاں والوں کے لیے قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی قبر شرک سے ڈرائیں اور جنت کی بشارت سنائیں اسی لیے رب العالمین قرآن پاک کے مطابق مزید نماتے ہیں یہ قرآن پار پورے دنیا والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے تو میرے بھائیوں جب قرآن پاک کے لیے اللہ رب العالمین نے عربی زبان کو پسند کیا اور عربی ہی زبان نے قرآن کو مادی کیا تو اب قرآن جو دے کی پوری دنیا والوں کے لیے ہے اسی لیے عربی زبان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی اور دینی زبان بن گئی ہے یہ زبان عرب تک محدود نہ رہ گئی کیوں اس کا تعلق اصل میں صرف عرب سے نہیں ہے کسی خطے سے نہیں ہے اس زبان کا تعلق اللہ تعالی نے اس کتاب سے جوڑ دیا ہے جو کتاب پوری دنیا والوں کے لیے ہے اس نبی کی زبان ہے اور اس نبی کی لائی کتاب ہے جس جو نبی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں جب قرآن ہمارا اردی، ہمارا قرآن عربی زبان میں ہے ہمارے نبی عربی زبان والے تھے اب اللہ اور کتاب اور نبی کی سنت اور نبی کی لائمی شریعت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کی اپنی مادری اور ملکی زبان تو کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن مذہبی زبان ہوتی ہے جس زبان کو انسان دل سمجھ کر کے سیکھتا ہے جس زبان کو سیکھتے وقت انسان اللہ تعالیٰ کہ و ثواب کی امید رکھتا ہے جس کو آج اللہ تعالی کی ردا کے لیے جو زبان سیکھی جاتی ہے دنیا کے اندر ایک ہی زبان ہے وہ عربی زبان روزی روٹی کے لیے نوکری چاکری کے لیے اور بنیادی عروج و ترقی کے لیے تو بہت ساری زبانیں انسان سیکھتا ہے لیکن اللہ تارا کے یہاں سواب امید سے نیکی کے ارادے سے اگر کوئی زمان دنیا کا کوئی انسان مسلمان سیکھتا ہے تو عربی زبان ہے اسی لیے عربی زبان صرف کسی ایک قوم کی نہیں بن کرتے رہی عربوں وہ کیسی زبان تو ہی ہے لیکن یہ زبان پوری دنیا میں ہر کلمہ گو کی بن چکی ہے اسی لیے اس کا سیکھنا سکھانا بہت سارے اہم کہتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا یہ فرد کے پایا ہے فرد کے پایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر خطے ہر علاقے میں اتنے لوگ عربی زبان کو اچھی طرح سے سیکھیں عربی زبان کو عبور حاصل کریں جتنی چوٹ کتاب سنت کو عربی زبان میں سمجھ کر کے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا سکیں اتنے لوگوں کا ہر علاقے میں ہر شہر ہر علاقے ہر قوم کے اندر اور اتنے مقدار میں لوگوں کو عربی زبان سیکھنا فرض ہے اور یہ پوری قوم پر کتاب سنت کی ترجمانی کر سکتے ہو تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان سے نہایت اہم ہے اسی لیے کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے پورے دنیا میں پورے دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک کوئی ایسا علاقہ اور مسلمانوں کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے سالوں سال کی زبان نہ سکھائی جاتی ہو اس کے سکھانے کے لیے مدارس ہیں مراٹھی ہیں بڑے بڑے سینٹر ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں مقصد صرف یہ ہوا کرتا ہے کہ اس زبان کو سی طرح کے ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سمجھ سکیں گے جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے اسی لیے چیز اور بتائیں اللہ رب العالمین نے قرآن صاحب کے لیے جو عربی زبان منتخب کیا ہے نبی علیہ کو اس رہے جو زبان عربی منتخب کیا ہے یہ ایسی زبان ہے اس کی بڑی خوبیوں میں سے میرے بھائیو ایک خوبی یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں وہ پاتی ہیں ان کا نام ختم ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ عربی زبان قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا اسی لیے جس وقت اللہ نے قرآن نازل کیا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک عربی زبان قائم رہی اور اس کی بڑی خوبی ہے کہ اس عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اردو کا معاملہ آیا تو کہا جاتا ہے یہ جدید اردو اور قدیم اردو دنیا کی ہر زبان کو ذرا دیکھیں کہا جاتا ہے وہ جدید اور قدیم ہے ختم ہوئی گئی دنیا کی ہر زبان کے متعلق یہ ہے کہ کچھ دن تک ایک زبان چلتی ہے تو دوبارہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اللہ اکبر لیکن قرآن پاک عربی زبان جس میں ہے قرآن پاک کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان جو عربی زبان ہے الحمدللہ اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی جس زمان میں جس لغت نے اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مل کیا تھا آج بھی وہ زمان لوگوں کے وہ الفاظ اور وہ انداز آج جب تک لوگوں کے زمان پر محفوظ ہیں اور دوسری بڑی خوبی عربی زبان کی یہ زبانیں دنیا میں بہت بولی جاتی ہیں لیکن وہ مس جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ان کے سیکھنے والے نہیں رہ جاتے وہ وہ زبان بالکل محدود ہو جاتی ہے لیکن قرآن پاس کی عربی میں ہے اس لیے عربی زبان کی بڑی خوبی یہ ہے قیامت تک یہ عربی زبان دنیا سے مٹ نہیں سکتی قیامت تک یہ تمام دنیا میں موجود رہے گی عربوں میں بھی اور ادبوں میں بھی اس کی وجہ یہ ہے اللہ نب العالعالمی نے قرآن پاک کے مطابق فرمایا امدا نہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور قرآن پاک کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ عربی زمان کی حفاظت نہ کر کرتی اسی لیے یہ عربی زبان بڑی خیر وقت کی زبان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کے سیکھنے سکھانے سے تو سیکھ نہیں فرمائی اسی لیے اس زبان کو سیکھنے کے لیے عربی لوگ سیکھنے کے لیے بڑے بڑے فلما پیدا ہوئے جنہوں نے علم نو مرتب کیا علم سر مرتب کیا علم مرادہ مرتب کیا علم بیان مرتب کیا اس علم ہے اس کتاب کو اس زبان کو سیکھنے کے لیے آدمیوں کے خاطر بڑے بڑے قوانین اور, اور بڑے بڑے گرامر تیار کیے گئے کی مطلب پر سیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سندم کی زبان سیکھ ہے اس زبان کا سیکھنا اتنی ضروری ہے کہ سیکھے نہ کی پاسان کلا شریعت کا سمجھنا ناممکن ہوا کرتا ہے اندا ہم تمام لوگوں کو اس زبان کے سکھنے سکھانے کی توفیق فرمائی حکومت کو لہٰذا کلو ہوئی رہی الحمد للہ وقفہ سلام عمر امانآباد دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے متعلق بیان کیا اللہ ربرابی فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے یہ کتاب عربی زبان پر آپ آپ پرنالی لکھی ہے اور یہ کتاب جس قوم کے یہاں آپ لیبر کے نادل جس, جس قوم کے یہاں نادل ہوئی ہے وہ قوم آپ کی ہے وہ عربی زبان جاننے والی قوم ہے خاص قوم ہے اسی اللہ تعالیٰ کراتی ہیں اے ہمارے لگی سستم سکھ بل لگی او سیائی ریسا یہ عربی زبان میں جو قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے آپ اس کو خوب مزبوتی سے اس کا سیکھنا اس کا سکھانا اس کی تکلیف کرنا ڈیروں تک اس کو پہنچانا یہ بڑی عزت کی چیز ہے سستم سکھ بل لگی او سیائی لئی کا بھی جو کتاب ہم نے آپ پر کیا ہے آپ اس کو خوب مضبوی سے تھام لے انت مستقیل آپ مستقیل پر, ہیں. قرآن کے پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سیکھنا دی یعنی سکھانا اس پر عمل کرنا اس پر عمل کرنے کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ تاکیف کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے وہ لبی قر اللہ سو فت الد اور ہمارے لیے یاد رکھی یہی قرآن پاک آپ کی اور آپ کے قوم کی عزت اور عروج کا ذریعہ اور سبب بنایا گیا ہے دی. یہ بھی فائدہ بیان کر دیا وہ نبی کر اللہ کا وہ یہ قرآن ہے آپ کے کر کے دے گا آپ اور آپ کی قوم کا دنیا میں عروج قوم کی عزت قوم کی ترقی اور قوم کی سربرندی کو اللہ تعالی نے اسی قرآن پاک سے وابستہ کر دیا ہے جب تک آپ کی قوم اس قرآن پاک پر ایمان رکھے گی اس قرآن پاک پر تو گی اس قرآن پاک پر عمل کرے گی جب تک آپ کی قوم اس قرآن پاک کی طرف امت کو قوم کو دعوت دے گی اور جب تک اس قرآن کو نشرے اور قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرتی رہے گی اس وقت آپ کی امت عروج اور غالبات غالب رہ، رہے گی اور جس دن آپ کی امت نہیں قرآن پاک کا پڑھنا قرآن پاک کا سیکھنا قرآن پاک پڑھنا کرنا قرآن پاک کی دعوت دینا تڑک کر دے گی اس دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ضلیل اور غبار کر گی صحیح صحیح مسلم کی روایت امیر یہ ایسی کتاب ہے یہ قرآن پاک کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو بڑا عروج اور ترقی ادا کرے گا وہ لوگ ہی اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے دلیل اور خار کر دے گا وہ کون تھے جو قرآن پر امن کریں گے قرآن کی دعوت دیں گے قرآن کی طرف بلائیں گے قرآن سیکھیں گے سکھائیں گے قرآن کی برکت سے اللہ ان کو عروج عطا کرے گا اور جو قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو زمین اور خواب کر دے گا خواب سے ہم دوسرے ہمیں زلی وار کر رہے ہیں ہمیں لوگوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے لیکن فارسی شاعر کہتا ہے لوگوں نے غلام نہیں بنایا اصل میں تعلیم قرآن کو چھوڑ دیا اللہ گیروں کا غلام بنا دیا جب تو اللہ کا غلام نہیں بنے گا قرآن کا غلام نہیں بنے گا تو اللہ تجارا تجھے تجھے کسی گیر کا غلام بنا دے گا شدید سور امبیا چند لکٹ انسان کامن سی ہے سکھروں کو اپنا تا کرسلمان ہو تمہارے عروج تمہارے ترقی اور تمہاری سربلندی کے لیے ہم نے قرآن پاس کو نازل کر دیا ہے اور فلاں کہا کے لوگ اب کیا قرآن کو چھوڑ کر کے تم کسی اور چیز کے ذریعے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو یہ بالکل ناچ ملتے ہے تم میرے بھائی جو ہمارے اروس کا امت کے ترقی کا امت کی سربلندی کا اور امت کے غازی اور ساکم بنتے تھا اللہ نے رکھا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھے اللہ کی کتاب تو سیکھے اللہ کے کسان سکھا مت دے اور ندی نے سب سے سنیہ اور اس کو اپنا ہے کہ محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ کہاں کیا چیز ہے لوہوں کا نم تیرے ہیں ضرورت ہے مسلمانوں عربی طوان سیکھو عربی زبان کو روز دو عربی زبان کو ترقی دو اپنی اولاد کو عربی سکھلاؤ قرآن پر عمرت کرو قرآن سیکھو اور قرآن عام کرو جہاں یقین ہمارے اندر عام ہو گئی اب دنیا میں ہمارا مدد مقابل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے نیک گئے بنائے موہن ربو سنت بنائے اور اللہ رب دہرب نے جو ہم تمام لوگوں کے عروج کے ہے قرآن اور نبی کی اس کا اتم لحبی ہے ہمیں اس قرآن کے سکھنے سکھانے کی تو فیس فرمائی خیر قرآن وہ اللہ اللہ تلوش تم نے سب سے اچھے لوگ ہوں گے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں لیکن اب سو ہم نے قرآن پڑھنا قرآن سیکھنا ہم نے قرآن سکھانا قرآن کی دعوت دینا نبی کو نبی کی سیرت نبی کے دفار نبی کے کردار اور نبی کے کی طرف دعوت دینا وہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا وہ رانا تم بہت سارا زمانہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اللہ ہڑکارا ہم کی ٹوپی نصیف آمائی موہر بنائی متب سنت بنائی اللہ ہم نے جو بیمار ہو ان کو شفا فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت سیکھنے سکھانے دعوت دینے عمل کرنے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ خرل امنی نول امینسلمسلم عباد اللہ رحم ولیانائی دے نانی سہسائی وے ول بد یہ لال رکھ تر وا کور کم ود اوہ تری وم ودکروا تارا اکبر